صلی اللہ علی رسول اللہ علی شابیا حبیب اللہ علی قیا نبی اللہ علی شاب قیا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تلا احمد و سحبی وبارک وسلم نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے اصلا والسلام وسلام کا یا رسول اللہ الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله یہ وہ پر نور جگمگاتا مہینہ ہے جس میں نور والے کی آمد ہوئی تو استخلام میں ہم اقا علی صلوات والسلام کے اوصاف مبارکہ کا بیان سنتے ہیں وہ اور صاف جس میں میرے اکالی سلات اسلام کا کوئی شریک نہیں ان خصائص میں سے ایک خاصا یہ بھی میرے اکالی سلات اسلام کا کہ آپ کا سایہ نہ تھا کیوں نہیں تھا اس وجہ سے کہ آپ نور ہی نور تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا اللہ حضرت نے اس بات کو یوں نظم کیا تو ہے سایہ نور کا ہر عزب ٹکڑا نور کا سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نا سایہ نور کا نور کا سایہ تھوڑی ہوتا ہے الاظت فرماتے ہیں اللہ رے تیرے جس میں منور کتابیں جان جانے تجلّہ کہوں تجھے ہمارے اکالسلا اسلام کے جسم مبارک کی ایسی روشنیاں ہیں اعلی فرماتے ہیں اے جانے جاں اے میری جان کی جان میں آپ کو جانے تجلّہ کہوں یعنی آپ تو نور کی بھی جانے روشنیوں کی بھی جانے ہمارے اکالسلاسلام کا سایہ نہیں ہوتا تھا حکیم ترمیزی نے اپنی کتاب نوادر الاصول میں حضرت سعید اقوام طا عئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حدیث پاک نقل کی کہ سورج کی دھوپ میں اور چاند کی چاندنی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ نہیں پڑتا تھا امام ابن سبع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں یہ آپ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا آپ نور تھے اس لیے جب آپ دھوپ میں چلتے یا چاندنی میں چلتے چاند کی روشنی میں یا سورج کی روشنی میں آپ کا سایہ نظر نہیں آتا تھا پیارے آکا سلاۃ اسلام کی دعائیں نور جو ترمزی شریف میں ہے حضرت ابنی عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا من بين يدي و نورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي اللهم اعزم لي نورا واعطني نورا واجعل لي الله کر دے میرے لیے میرے دل میں نور میری قبر میں نور میرے آگے نور میرے پیچھے نور میرے دائیں نور میرے بائیں نور میرے اوپر نور میرے نیچے نور میرے کانوں میں نور میری آنکھوں میں نور میرے بالوں میں نور میری جلد میں نور میرے گوشت میں نور میرے خون میں نور میری ہڈیوں میں نور اے اللہ عز و جل хорошо! میرے لیے بہت ہی زیادہ نور کر دے اور مجھ کو نور عطا کر دے اور مجھ کو نور کر دے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے آلم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے اف تو وقل ملئی کا یار اللہ اف تو وسلام کا یار حبیب اللہ تو ہے سایہ نور کا ہر ٹکڑا نور کا سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چایا ہے تو سلام علیکا یار رسول اللہ عفال تو سلامکا یار حبیب اللہ گرمی میں دن وقت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بادل سایہ کرتا تھا اور رات کو نہیں کرتا تھا دن میں اور دن میں سردیوں کے موسم میں بادل سایہ نہیں کرتا تھا نہ رات کو نہ سردیوں میں گرمیوں میں دن کے وقت بادل آپ پر سایہ کرتا تھا تاکہ حضور کو دھوپ کی تکلیف نہ ہو اور اول ہی سے جب میرے اکاڑی سلاد اسلام دنیا میں تشریف لائے اسی وقت سے آپ کا مبارک جسم خوشبودار تھا آپ کے امی جان حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ولادت مصطفیٰ کے وقت ایسی خوشبو پھیلی کہ میرا سورا گھر خوشبو سے محتر ہو گیا تھا اور اول ہی سے میرے نبی کا جسم میں پاک بے سایہ تھا آپ کے جسم مبارک پر مکھھی نہیں بیٹھتی تھی اور ڈیڑھ شہارے وہ کہتے تھا تو کیسے پتا چلا کہ حضور صلی اللہ جس میں پاک بھی کیسے پتا چلا تو یہ سوال جو ہے نا بےکار سایہ صرف دھوپ میں نہیں ہوتا چاند کی چاندنی میں بھی ہوتا ہے سایہ چراغ اور شمعہ کی روشنی میں بھی ہوتا ہے تو ہمارے اکالی سلا تو سلام جس میں پاک کا سایہ نہ تھا کسی آشی کے رسول نے کہا ہم ان کے زیرے سایہ رہتے ہیں جن کا سایہ نزر نہیں آتا ہم ان کے زیرے زیر نظر نہیں آتا جھولیاں بھری جاتی آلم کی دینے والا نظر نہیں آتا سوکھانندہ اور کسی آشی کے رسول نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا اس نے اپنے انداز میں کہا عشق بھرے انداز میں ہر ایک اپنا اپنا عشق ہے اور عشق تبھی عشق ہے جب وہ شریعت کے دائرے میں ہو شریعت کے دائرے سے باہر نکل گیا تو وہ عشق نہیں ہے جہالت ہے یا شکر رسول کہتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا کیا شاہ نے ہمارے اکالی سلا تو سلام کی تو آکاری فلاح اسلام کی آمد کی ہم خوب خوب انشاءاللہ شاء مچائیں گے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک ہو جائیں عدو جل کرے مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے افالا تو وسال ملئی کا یا رسول اللہ افال تو وسال ملئی کا یا حبیب اللہ ہمارے یہاں کالی سلا والسلام کی اور ایک صفت مبارک آپ کی خصوصیت مبارک یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے سارے جہان کے لیے اور اس خصوصیت کو قرآن نے بھی بیان کیا سورہ انبیاء پاراساد آیت نمبر ایک سو سات وماف اللہ کام اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سورے جہاں کے لیے ہمارے اکالی سلاط السلام سارے جہاں کے لیے صرف انسانوں کے لیے نہیں سورے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ساری مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے اور آپ کا دریائے رحمت کیسا ہے سبحان اللہ جس کی دو بے ہیں سو نبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی آپ ایسی رحمت کے دریا ہیں آپ کی رحمت کیسی ہے کوثر جنت کی نہر ہے اور قیامت کے روز یہ اس خوز میں آئے گی جس سے غلامان مستفیٰ پئیں گے اور جو پیے گا پھر کبھی بھی اس کو بھوک پیاس نہیں لگے گی سرحان اللہ الا حضرت فرما رہے ہیں عاشق ماہ صلات و کے ماہ نبوب ہمارے اکالی سلاط اسلام ایسے رحمت کے دریا ہیں کہ جس کی دو بوند ہیں کوسر اور سلسبیل کوثر جنت کی نہر ہے سلسبیل جنت کی نہر ہے تو یہ جو جنت کی نہریں ہیں یہ تو میرے نبی کی رحمت کی دو بوندے ہیں سرحان اللہ جس کی دو ہیں وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی تو ہمارے یہاں علیہ سلا والسلام سلام سورے جہان کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے انسانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ان مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے جنات کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے فرشتوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے نوادات کے لیے جمادات کے لیے درختوں کے لیے ہر چیز کے لیے ساری مخلوق کے لیے رحمت بن کر ابھی میں اپنے ابا اللہ عنما نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا عام ہے ایمان والے ان کے لیے بھی آپ رحمت ہیں جو ایمان نہیں لائے آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں ایمان والوں کے لیے آپ دنیا میں بھی رحمت ہیں آخرت میں بھی رحمت ہیں اور جو ایمان نہیں لایا ہمارے آقا محمد مستفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دنیا میں رحمتیں آپ کی برکت سے ان کے عذاب میں تاخیر ہو رہی ہے آپ کی برکت سے انہیں زمین میں دھسایا نہیں جاتا کافروں کو حالانکہ کفر کرتے ہیں اللہ کا انکار کرتے ہیں رسول پاک کا انکار کرتے ہیں شرک کرتے ہیں بت پرستی کرتے ہیں ایک سے زیادہ خدا کا کہتے ہیں استفیر اللہ مگر ان کو زمین میں دھسایا نہیں جاتا ان کے چہرے نہیں بدلے جاتے عام عذاب ان کو ہلاک نہیں کرتا اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے علی سلات السلام سارے جان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں سبحان اللہ کیا شان ہے ہمارے علی سلات السلام کی آپ فرشتوں کے لیے بھی رحمت انسانوں کے لیے بھی رحمت جنات کے لیے بھی رحمت ہوروں کے لیے بھی رحمت غلمان کے لیے بھی رحمت غلمان کیا ہیں جنتی بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ جنت میں پیدا فرمائے گا بلکہ پیدا فرما چکا یہ جنتی بچے جو جنتیوں کی خدمت کریں گے بہت ہی حسین اور خوبصورت ہوں گے ان کی خوبصورتی کا بیان قرآن میں آقا سلا تو اسلام ان کے لیے بھی رحمت ہیں حیوانات کے لیے بھی رحمت تروں کے لیے بھی رحمتیں اور مسلمانوں پر مسلمانوں پر تو بڑے ہی مہربان ہیں سرحان اللہ سرحان اللہ مفتی احمد یارخان نعمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم القرآن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کی رحمت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا اس کے بعد جہان قائم ہے نا تو اگر آپ کی مدد اب بھی باقی نہ ہو تو عالم رحمت سے خالی ہو گیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا مسلم شریف حجیس نمبر 4344 ڈبل فرمایا انا محمد میں محمد ہوں صلی اللہ تعالی وسلم وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں احمد ہوں والمقفي من مقفيهم والحاشر منشرو وانا رحمت كان نبيهم والنبي مي رحمت لقب پہ مجھے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کی عام رحمت تو سارے جہان پر ہیں آپ کے برکت سے دنیا میں عذاب نہیں آتا عذاب آنا بند ہو گئے خاص رحمت آپ کی ہے مومنوں پر مسلمانوں پر اور خاص الخاص نبی کی رحمت ہے ولیوں پر صدیقین پر بلکہ نبیوں پر بھی آپ کی رحمت ہے اللہ عز ازل رب العالمین ہے اور حضور رحمت ہے سبحان اللہ رب علا کی نعمت پہ آلہ حق تعالی کی منت پہ لا کو سلام پہرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم منور کے بارے میں بھی ہم اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ سنتے ہیں تاکہ عشق کے رزول میں اضافہ ہو ہمارے اکال سلاط اسلام کی مبارک بھویں کیسی تھی آئی برو انگلش میں کہتے ہیں کیسی تھی سنیے ہمارے اکال سلاط والسلام کے جو ابرو مبارک تھیں وہ باریک تھیں اور محرابی تھیں کہرے سیاہ گنجان بال اس میں اور دونوں مبارک ابروئیں ملی ہوئی تھیں ملی ہوئی تھیں سبحان اللہ بہت پیاری پشادہ کشانی ابرو آپس میں ملے ہوئے تھے سبحان اللہ اور سید اعلی حضرت علی رحمت علیہ رحمۃ رب العزت نے اسے اپنے سلام رضا میں یوں بیان کیا جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھو کی لطافت پہ لاکھوں سلام میرے نبی کی بھویں ایسی ہیں کہ محراب کعبہ جن کے سجدے کو جھکی ہیں جی ہاں جب ہمارے آکاد و علم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسیادت ہوئی تو کعبہ معظمہ یہ اس طرف جھک گیا جس طرف میرے اکالی سلا تو سلام تشریف لائے خانۂ کعبہ خانہ آمینہ کی طرف جھک گیا سبحان اللہ اور جتنے بت اس میں تھے وہ دڑا دڑ دڑا دڑ گرنا شروع ہو گئے کیونکہ بت شکن آ گیا نا بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے جھوم کر کہتا تھا کعبہ افلا تو ولام اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے ان کی اطاعت نصیب فرمائے ان کی اتباع نصیب فرمائے ان کے عشق میں ان کی محبت میں ہمارا جینا مرنا ہو امین بجاہ ہند نبی امین صلى الله تعالى عليه وسلم